السلط و سلام علیک رسول اللہ یا رسول اللہ وعلا یا حبیب اللہ وعلا آلک یا حبیب اللہ, اللہ, اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا الحبیب حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدری چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج ایک مرتبہ پھر سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات تو ابتدا سلسلے میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا ہم بھی پڑھیں گے ازز وجل اور آپ بھی کہیے گا اللہ اور جہاں جہاں پیارے آکا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا نام نامی اس میں تعالیٰ تو ہم پڑھیں گے سلّہ تعالیٰ علیہ آپ بھی پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور بات چیت نہیں کرنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے آپ نے اسکرین پر توجہ رکھنی ہے اور جو بھی بات آپ کو پسند آئے کوشش کریں کہ اس کو تحریر کر کے بھی لکھ لیں اور یہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے سلسلہ دیکھا تھا تو اس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی یہ بات ہم نے یہاں سے سیکھی تھی پھر یہی باتیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتائیے تو چھوٹا سا مدنی منا پر کام کروں گا بڑے بڑے تو آج بتائیے آج ہم نے مدنی چینل کے ذریعے یہ چیز سیکھی آج ہمارے امیرت باپ جانے یہ مدنی پھول عطا فرمائے آپ اپنے کزنز جو آپ کے فرمائے وغیرہ ہیں گلی میں رہتے ہیں دوست باپ آپ ان کو بھی یہ مدنی پھول آگے تک پہنچائے تو یہ سارے مدنی گلدستے پیارے پیارے امیرت دامد برکاتم اللہ کے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شرا حاجی اماد اتاری اب ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات کیسے مزاج آپ کے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال اللہ کا کرم اللہ کا احسان الحمدللہ علا کل حال پھر آگئے ہم آپ کے پاس جی پھر آپ آگئے ہیں مدنی منہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مدنی مننے انتظار میں ہوں گے کہ آج آپ کون کون سے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں کچھ پتہ چل رہا ہے تاکہ مدنی منہوں کی دلچسپی رہے ہیں ہمارا موضوع روزے کا ہی چل رہا ہے اچھے روزہ جیسے کہ ایک, ایک تو کھانے پینے وغیرہ سے بچنے کا نام ہے جیسا کہ عام لوگ رکھتے اور وہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہے آپ مدی ضرور ہیں مگر آپ عبادت سے بڑے ہونے چاہئیں آپ علم سے بڑے ہونے چاہئیں آپ اخلاص میں بڑے ہونے چاہئیں آجزی میں بڑے ہونے گے کو چھوٹے عمر میں ہوتے ہیں مگر رتبے میں بڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے نا آپ نے رضی, <سلام> رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہا وہ تو بالکل چھوٹے سے تھے تو بعض چھوٹے ہوتے ہیں نسبت کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے رشتے کی وجہ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں سبحان اور بعض چھوٹے وہ ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کی وجہ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں بالکل مدنی منع یعنی ہوش سمجھدار مدنی مننے عبادت کرنے والے روزے رکھنے والے اللہ تعالی کے خوف میں رونے والے ہوتے تھے اپنے نام سنا ہوگا حضرت یاحی اللہ نبی نب علی سلطل کا نام سنا آپ نے آپ نے حضرت زکر علیہ السلام کا نام سنا ہے کہ گریہ اوزاری کرتے رہتے یہ روتے رہتے مدنی منع تھے اور آپ رویا کرتے اللہ کے خوف میں رویا کرتے اور آپ کوئی ایسی کیفیت تھی تو یہ عمر میں وہ بہت ہی بلند ہے انبیاء ہی بلند نہیں ہوں گے تو کون بلند ہوگا تو آپ بہت ہی بلند ہیں لیکن عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود بھی بہت بلند تھے یہ تو اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتیں حاصل کریں تو رکوسا کیسا ہونا چاہیے عام لوگوں کی طرح ہونا چاہیے یا تھوڑا اچھا ہونا چاہیے آپ کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے آپ اچھا کی جیب خرچی کیسی ہونی چاہیے آپ کا بیگ کیسا ہونا چاہیے آپ کے چپل کیسے ہونے چاہیے اور جب عبادت کرنی ہے تو عبادت کیسے ہونی چاہیے تو آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے میرا نام محمد حسن ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا عوام و خواص کے روزے میں فرق ہے وضاحت فرما دیجئے تین قسمیں لکھی ہیں عوام کا روزہ خواص کا روزہ حس الخواص کا روزہ فیضان رمضان میں عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور مرد عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں پرائیویٹ اس طرح کے معاملات سے بچے خواص کا روزہ یہ کہ زبان آنکھ کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھے جیسے غیبت جگلین سب سے بچا کر رکھے اور اقدس الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ اقدس الخواص خاصوں کے بھی خاص کا روزہ ہے صلی اللہ محمد تو یعنی ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور پورا دن اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے مثال روزہ رکھنا کھانے پینے وغیرہ سے بچنا دوسرا یہ کہ گنا سے بچنا یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو کھانے پینے وغیرہ سے بچ رہا ہے ایک وہ جو کھانے پینے وغیرہ سے بھی بچ رہا ہے گناہوں سے بھی بچ رہا ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کی توجہ جو ہے میرا چلنا اللہ کے لیے بولنا اللہ کے لیے بیٹھنا اللہ کے لیے اتنی ساری توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رکھنا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اللہ تو ہمیں, ہمیں یہ ذہن بنانا ہے اور اس انداز سے اپنی عبادتوں کو اچھا کرنا ہے کتنی اچھی چیز ہے ہمیں اتنا پیارا مہینہ ملا اتنا میٹھا مہینہ ملا اتنا نیکیاں اس میں بڑھ جائیں آپ کا ثواب مثال کے طور پہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا سواب ستر گنا اللہ, اللہ اتنا زیادہ ہو جائے تو اتنا پیارا مہینہ ملا ہو تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے جانا پھر بتاؤں گا کہ یہاں اس مہینے میں بڑا پیارا درس ہے ہم نے اس مہینے میں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اور پورے سال اللہ کی اطاعت میں لگنا ہے پورے سال گناہوں سے بچنا ہے پورے سال نیکے ہوئے مصروف ہو جانا ہے بڑا پیارا مہینہ ہے اس کی قدر کیجیے جی اب کیا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آہ سلسلے آہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو اختتام تو تذکرہ مدینہ پر ہونا چاہیے ہم نے چونکہ لازمی بات ہمارا سلسلہ ہے اس میں کچھ ہم نے مسائل بھی بیان کیے ہیں کچھ ہم ترغیبات بھی ہیں کچھ ہمارے مدنی پھول بھی ہیں ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ ذوق کی کچھ شوق کی کچھ میٹھی میٹھی باتیں بھی ہیں تو مدینے سے زیادہ میٹھی باتیں کس کی ہوں گی پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بڑا پیارا انداز داوت اسلامی کے مدرم منوں کا دیکھنے کو ملے گا کیا پیارا انداز ہے اور پھر کیسے پیارے پیارے پیارے پیارے مدرم پھول ہیں آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا آپ کو دکھاتے جی میرا نام آپ کے دیوتے پتی نام عیشا میں تھا جان ہم نے جانا ہے ہمیشہ کون سا کام کرے ہم بھی مٹن کرے گا ماشاء اللہ مدینے کی منی مدنی منی کرو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم کو مدینہ دکھا دے آکا کی بار میں مس کریں آکا ہمیں مدینے بلا لوگ کیا بلا لیں گے یہ جب بلایا آکا میں خود ہی انتظام ہو گئے بپا اپنے وہ لکھا ہے نا شعر اللہ مجھے حافظ جو قرآن بنا تھا اس کا آخر کا ہے نا اتار ہوں استاد ہوں ماں باپ اتار ہو استاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں مدینے کے اتار ہو استاد وے ہو ماں جی یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا کہ امیر سنت کے چاروں طرف مدنی منع مدنی منع سوفے پہ صوفہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور امیر سنت بھی آ, آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے صرف مدنی گلدستہ جو ہے سائلنٹ چلایا جائے نا بولے سیکھے کہ مدنی پھول نہیں ہو صرف ہم اس کو ایسی دکھائیں کہ دیکھیں صرف سیکھنے کو کیا مل رہا ہے تو کتنے مدنی منع ہیں یہ امیر السنت کے گھر کے نہیں ہیں یہ یہ وہ مدنی منع ہے کہ آپ کے میرے گھر کے مدنی منع ہے یہ اب یہ کہ امیر السنت کی بارگاہ میں آئے یہ کہ ہیں باپا سے محبت کرنے والے ایک تو یہ کہ مدنی منع باپا کی طرف جو ہے وہ لپک رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور باپا کا بھی انداز دیکھیں وہ سوال کیا وہ مدنی منی کو گود میں ادھر سے ادھر سے اب یہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں امیر سنت ہیں میں کیا ایک بات ارض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے کہ اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی ہستی اور مدنی منوں کے ساتھ احماد بھائی اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی چہرے میں وہ بات نہیں آ رہی ہے طبیعت میں وہ بات نہیں آ رہی ہے اور جب مدنی مذاکرے کے اختتام ہوا بھی قریب تھے تو یہ جملے نہیں ہیں کہ تھک گئے یا یوں ہو گیا مدنی منو نے تنگ کر دیا یہ کیمرے کے آگے جیسے نظر آ رہے ہیں نا اس سے زیادہ امیر علوس اچھے کیمرے کے پیچھے ہیں امیر نگرانشو سے پوچھا کہ امیر السنت کو آپ نے اکیلے میں کیسے پایا تو نگران شو فرمایا کہ جو کیمرے کے آگے ہیں سب کے سامنے اکیلے میں اور زیادہ خوف خدا والا پایا تو امیر السنت کی کیا شان ہے کیا برکت ہے مدینے جانے کی بات ہوئی تو پیارے پیارے مدنی منو یہ کہ چل مدینہ ہو جن مدینہ کیا ہے کہ باپا کے ساتھ جو ہے مدینے جائیں گمبد خدرا دیکھیں آکا کی جالیاں دیکھیں جنت کی کیاری دیکھیں جنت البقی دیکھیں تو ساتھ ساتھ امیل میں تو ایسا کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ مدینے میں ہیں باپا آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور آمد آمد آمد آپ آمد چل رہے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی ساتھ ہیں تو مدینہ مدینہ ماحول بن جائے تو وہ جو شہر ہے کہ نا استاد ہوں اتار ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ ہی حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں یعنی ہم باپا کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے جی ہم باپا کا ہاتھ پکڑے باپ ہمارا ہاتھ پکڑے یہ پیر صاحب ہیں ایک محبت بڑا انداز ہے جیسا بھی بہرحال بارہ لاپے بڑے ذوق شوق جذبے والے اور محبت و عقیدت والے میٹھے میٹھے مزارے پھول دیے اچھا میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر رہا تھا اس میں جی دو مدنی گلدستوں میں نے دیکھا کہ مدنی منیا جو ہے نا وہ مدنی برکوں کے اندر آئی ہوئی ہیں کچھ مدنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بھی ہے کہ مدنی منوں کو بھی زین دے دیا جائے مدنی برقع مدنی برقع اس کو پہنا کر دے دیا جائے اس کی تربیت پہرے دن سے مدنی منہ ہو تو اس کو امامے میں ڈال دیا ہے وہ پارل امامے کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کھل جاتے ہیں کبھی گر بھی جاتے ہیں لیکن اس کو ذہن ابھی سے دینے کے بعد آپ کی فیلڈ یہی ہے اچھا اور یہ ہے کہ جو مدنی منیا برقع پہنتی ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی ہیں مدنی برقعہ پہنتی ہیں تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتی ہیں جی نہیں مجھے وہ برقع پہنائی ہے ابھی سے ہماری بعض مدنی منیاں ہیں جی گھر کا مدنی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ٹوپی والا برقعہ جس کو کہتے ہیں مدنی برقع جو ہے اس کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم نے یہ پہننا ہے یہ ایک ایسا جوش چڑھا ہوا ہے جذبہ کسی کا نہیں ہوتا تو اللہ ہماری ان مدنی کو سلامت رکھے مدنی منوں کو سلامت رکھے یہی دعوت اسلام کا مدنی کام آگے کی جانے پہنچائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیے آپ کے مدنی منع ہیں ان کو مدر المدینا میں داخل کروائیے دار المدینہ میں داخل کروائیے تھوڑے بڑے ہو جائیں جامع المدینہ میں داخل کروائیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا دعوت اسلامی کے بس مدنی محل سے وابستہ رہی اور اس میں یہ بھی ہے کہ مدنی منوں کو در سے حیا دیا جائے جی یہ بہت ضروری چیز ہے یہ کیسے دیا جائے میں اس کا آخر میں آپ کو ایک مدری گلدستہ بھی دکھا دیتا ہوں جی میرا نام محمد سلیم اختاری ہے میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں میرا امیر عالیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو شرم ویا اور بڑوں کا ادب کیسے سکھائیں جزاک اللہ خیرہ میری اور میرے والدین کی بے حساب مفرت کی دعا فرما دیں ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے گھر کا جو ماحول ہوتا نا اس سے بچے اثر قبول کرتے اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول ہے تو بچہ اس کا اثر لے گا اور اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول نہیں ہے تو آپ بچے کو خالی تھیئری دیں گے نا تو شاید وہ اثر نہیں لے گا مثلا باپ بچے کو سگریٹ پینے سے تو روکے گا لیکن خود پھونکتا رہے گا سگریٹ تو اس پر اثر کہاں پڑے گا اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ سگریٹ بھی خود بھی نہ پیئے بچے کو بھی اس سے من کرے تو اب گھر میں بے پردگی ہے گھر میں گنا بھرے چینلز ٹی وی کے چل رہے گئے ہیں بے حیا عورتیں اس میں آ ڈانس کر رہی ہیں اب وہ اگر یہ بچہ دیکھے گا اب اس کو اب شرمویا کا درس کیسے دیں گے تو یہ سب حکمت عملی سے ہی ہوگا اور وہ گھر میں بس اگر مدنی ماحول ہو شرمخیا بھرا ماحول ہو تو بچہ اس کا اثر لے گا ورنہ مشکل ہے اسی طرح تربیت گاہ بھی ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ تو اس کی عقل کے مطابق اس کو تربیت دی جائے سات سال کا ہو گیا تو نماز کا اس کو حکم دے اچھا اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں سات سال ہو گیا تو روزہ بھی رکھو اس کو اس کی روزے کی نیت بھی اس کو سمجھائے جو جو اس کی عقل کے مطابق ہے وہ نماز جیسی وہ پڑھ سکتا ہے ظاہرہ مکمل تو شاید وہ نہیں پڑھ سکے گا جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی سب اس کو نہیں یاد ہوگا تو جتنا پڑھ سکتا ہے جیسا پڑھ سکتا ہے اس کی عادت ڈلوائے صبح فجر میں بھی اس کو جگائے رات میں اس کو جلدی سلائے تاکہ فجر میں یہ اٹھے اور نماز پڑھے تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنے گی میں خود اپنے بچوں کو گھسیٹ کے نکالتا تھا سجے میں سو جاتے بھلے سو جب اس طرح عادت پڑ گئی نمازیں پڑھتے عادت ڈالنی پڑے گی بل تعالیٰ صلی اللہ تعالی والی محمد تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آپ نے جو ہے اچھے انداز سے تربیت حاصل کرنی ہے اور اس وقت جو آپ کی عمر چل رہی ہے چھوٹے مدنی منہیں جو آپ کو اچھی اچھی عادتیں پڑ گئیں انشاءاللہ ضرور پھر وہ نکلیں گی نہیں کیونکہ اس عمر میں جو عادت پڑ جاتی ہیں جو بچپن میں عادت پڑتی ہے وہ با مشکل جو چھٹتی ہے دیکھیں مدنی چینل کے نادین جو مدنی منع ہوتے ہیں ان کو جو بات سکھائی جائے نا وہ سیکھ جاتے ہیں یہ سیکھتا ضرور ہے آپ اردو زبان بولتے ہیں آپ کے گھر کا بچہ اردو زبان بولنا سیکھ جاتا ہے جو انگلش بولتے ہیں جن کے گھر میں انگلش زبان بولی آ رہی ہے انگریزی زبان بولی آ رہی ہے وہ انگریزی سیکھ ہے تو کیا کہ وہ ہر بات سیکھتا ہے بچہ بات بچے ایسے ہوتے ہیں پٹاخے کی جاتے ہیں تو آپ ان کا ڈر نکالتے ہیں کہ نہیں نہیں بیٹا ڈرتے نہیں ہم لوگ ہیں نا جو آپ اس کو قریب کر کے مزید قریب کر لیتے ہیں پھر اسی طرح بعد بچے تو بلی سے ڈرتے ہیں بولتے ہیں نہیں نہیں نہیں پھر آپ اس کو اس کا ڈر نکالتے ہیں تو کیا کہ اس کے دل سے وہ چیزیں نکال کر جو ہے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اس چیز سے ڈرنا ہے اس چیز سے نہیں ڈرنا تو جب آپ تربیت کر رہے ہیں اور مدنی منا تربیت لے رہا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ نماز کی روزے کی سچ بولنے کی مدنی چینل دیکھنے کی سیدھے ہاتھ سے دینے کی سیدھے ہاتھ سے لینے کی ہر اچھی تربیت ان کے اندر ڈال دیں تاکہ وہ بڑے ہو نا بعد میں ایسی پکی عادت ہوتی ہے ایسی پکی عادت ہوتی ہے سیدھے ہاتھ سے دینے کی سلام کرنے کی وہ ہر کسی کو آتے آتے سلام کر رہے ہوتے ہیں اور بعض کی ایسی عادت پورا سلام کرنے کی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہمارے مدنی منوں میں آدت ہے باز میں اور یہ اچھی آدت ہے تو کیا ہی بات ہو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارے چھوٹے جو مدنی منہ ہیں ان کے ڈال اچھی اچھی دیں. دیں, دیں کہ بری عادت کی جگہ ہی نہیں بچے تو مدنی منع مدنی منہ ہی بن کے رہیں اور جو بچے ہیں وہ بھی مدنی منع بن جائیں اب پیارے پیارے مدنی منوں سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو گیا اب آئندہ پھر سلسلہ لے کر آئیں گے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے آئیے اپنے ادم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے اس آج کے سلسلے میں قبولیت کا درجہ درکت فرمائے اور جس انداز سے امیر اور سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالی وسلم حدیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان علی ساک